ان المقینی جناتیوں بے شک مط جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے اد ہلوہ سلامین ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ و وہ نذرانہ من سدور ان کے سینوں میں جو رنجشیں ہوں گی ہم کھینچ لیں گے اخوانند یہ جنت میں آپس میں بھائی بھائی ہوں گے اگر دنیا کے اندر دو شخصوں کے دل میں کوئی رنجش ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں پہ کرم کیا اور دونوں جنت میں گئے تو جنت میں جائیں گے تو اس طرح وہ بھائی بھائی ہوں گے کہ کبھی ان کے دل میں کوئی رنجش رہی نہیں ہے اللہ سرمت قابل وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے لا یمسم فی ہاں نسو جنت میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اما ہوں مینہ بھی مخ اور وہ جنت سے نکالے بھی نہ جائیں گے نبی خبر دو عبادی اے محبوب خبر دیجیے میرے بندوں کو انی انل غفور الرحیم بے شک میں ہی بہت بخشنے والا مہربان ہوں وہ ان عذابی اور یہ خبر بھی دے دیجیے بے شک میرا عذاب هو العذاب العلیم وہ دردناک عذاب ہے وہ نب بھی ان ابراہیم اب مختلف قوموں پر آئے جانے والے عذاب کا ذکر ہے اے محبوب انہیں خبر دیجیے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی جو فرشتے مہمان بن کر آئے دفلو علیہ فقول سلامن جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا اننا منكم وجلون بے شک ہمیں تم سے ڈر محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں سے مہمان کا انتظار کر رہے تھے اور فرشتے آئے آپ نے فوراً کھانا پیش کیا اور فرشتوں نے ہاتھ نہ بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام کی توجہ اس طرف نہ گئی کہ فرشتے ہیں آپ نے خیال کیا کہ اس زمانے میں رواج تھا کہ کوئی اگر کسی کے گھر پر آئے حملہ کرنے کے لیے تو اس کا نمک نہیں کھاتا تھا تو آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے کہیں یہ ہم سے کوئی بدلہ لینے تو نہیں آئے قالو و فرشتے بولے لاتاؤ جل آپ ڈر نہ کھائیں نشرو کب غلام علیم بے شک ہم تو آپ کو ایک دانا سمجھدار بیٹے کی خوشخبری دیں گی اولا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابشر تمونی الکی برو کیا تم مجھے اس عمر میں بیٹے کی خوشخبری سناؤ گے کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا فبیما تو <بَشِّرُون> پس کیسے تم مجھے خوشخبری سناؤ گے قلو وہ بولے بشر نا ہم آپ کو سچی بات کی خوشخبری سناتے ہیں فلا تک مین القونی پس بس آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال مایوسی کے لیے نہیں تھا اللہ کی قدرت پر تو یقین ہے اس عالم کے اندر اس طرح کی خوشخبری سن کر جو خوشی ہوتی ہے آپ کی یہ الفاظ اظہار خوشی کے لیے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی جبکہ آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق ایک سو بیس سال تھی قولا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے وہ یا کناتو میں رشماتی ربی ہی الگ اللہ کی رحمت سے تو جو غافل ہوتا ہے اور رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ تو ظالم ہوتا ہے ہم کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے یہ تو ہماری خوشی کا اظہار تھا کالم فما خطبر فرمایا اے فرشتوں پھر تمہارا کیا کام ہے پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتوں تم یہاں کیوں آئے ہو تمہارا اس بستی میں آنے کا مقصد کیا ہے قالو و فرشتے بولے انا اور ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا یعنی حضرت لوت علیہ السلام کی وہ قوم جو کافر تھی اور بے حیائی کے کاموں میں ملوث تھی ان پر عذاب کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں اِلَّا مگر حضرت لوت علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہم بچا لیں گے اور ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے ان نہ بے شک ہم اجمعین ان تمام کو بچا لیں گے مگر حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی عذاب کا شکار ہوگی کیونکہ یہ منافقہ ہے قدرنا ہم نے عذاب کو مقرر کر دیا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی پر ان نہاں لمین الغابرین بے شک یہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے گی